سور قلم کا آغاز ہے سور قلم مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 68 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر دو ہے یعنی اقراء سور علق کی آیتیں جو نازل ہوئیں اس کے بعد جو دوسری صورت نازل ہوئی وہ سور قلم ہے اس میں ففٹی ٹو آیات ہیں اور دو رکو ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا نروف مقطع میں سے ایک حرف ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتے ہیں والقلم قلم کی قسم یا تو قلم سے مراد مفسرین نے فرمایا یہاں پر عام قلم ہے کہ قلم یا وہ ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو لکھا جاتا ہے وہ آج کے دور میں بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو یہ عقل یہ شعور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا فرمایا اور فرمایا قلم سے مراد وہ قلم حقیقی بھی ہے کہ جو اللہ تبارک کا وطالیہ نے لوح محفوظ پر لکھنے کے لیے پیدا فرمایا یہ قلم یہ ہے یہ نوری قلم ہے بعد مفسرین نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک آنے والے واقعات کو لکھا وما یس اور فرشتوں کے لکھے کی قسم بنی آدم کے امال کے نگہ بان فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی قسم کسم ماں نعمت کا مجنون اپنے رب کے فضل سے اور اس کی نعمت سے آپ ہرگس مجنون نہیں ولید بن مغیرہ ایک کافر گزرا کافروں کا سردار تھا اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی اور آپ کو مجنون کہا تو قرآن مجید فوقان حمید میں اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اور ما انت مجنون آپ پر تو آپ کے رب کا فضل ہے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں وہ ان لقل اجرن اور بے شک آپ کے لئے ضرور ایسا عجر ہے غیرہ ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے قیامت تک لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے سب کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو ہے اس لیے کہ حضور کے اسلام کی دعوت دینے پر صحابہ مسلمان ہوئے اور صحابہ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا تو جب تک اسلام کا نام لیا جائے گا قرآن پاک پڑھا جائے گا جب تک نیکیاں کی جائیں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے درجات ہر وقت بلند ہوتے ہیں اور آپ کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ ان کا لا خل اور بے شک آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں یعنی آپ کے اخلاق سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنا کے بارے میں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنا ہے خلق عظیم اس کے تحت مبَصرین فرماتے ہیں کہ ہم اگر اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اس میں تکلف ہوتا ہے کوئی آنے والا ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے ہم ذہن بناتے ہیں کہ مجھے کھڑا ہونا ہے اس کی تعظیم کرنی ہے اس کی آبھگت کرنی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا ایسا کرم ہے کہ آپ کے اخلاق حسنا بتکلف نہیں ہیں بلکہ آپ کی عادت ہے آپ کی عادت میں شامل ہے اللہ تبارک کا تعالی نے آپ کو اخلاق حسنا ہی پر پیدا فرمایا فصر تو بسر وہ یو بسرو نا بس آپ دیکھیں گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے جب کافروں پر عذاب آئے گا تو ساری دنیا اس عذاب کو دیکھے گی پھر اس وقت معلوم ہوگا بھی ائی کو مفتون کہ تم میں سے کون مجنون ہے یقیناً مجنون تو گناہگار کافر ہیں کہ اگر عقل ہوتی تو اللہ سے لڑائی نہ لیتے عقل ہوتی تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ان نا کا ہوا علم آپ کا رب وہی زیادہ جانتا ہے بمن و اللہ ان ہی کون اس کے راستے سے پھٹکا ہوا ہے بہو آلم بلم تدینہ اور وہی خوب جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے فلاں علمکذبینہ بس تم جھٹلانے والوں کی باتیں نہ سنو ان کی باتوں پر غور نہ کرو اور ان کی باتیں سن کر اپنے دل کو رنجیدہ نہ کرو ودو لو تدہن یہ کافر تمنا کرتے ہیں کاش کہ تم دین میں نرمی کرو فیدہنونا پھر وہ بھی نرمی کریں گے مراد یہ ہے کہ کافر چاہے کتنے بھی اعتراضات کریں دین کے معاملے میں نرمی مت کرنا چاہے وہ تمہیں کیسا ہی سخت کہیں انتہا پسند کہیں یہاں تک کہ آج کافر ممالک کے علاوہ مسلمان بھی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا گلے لگنا کوئی اے بھی نہیں ہے اور اگر کوئی باحیا عورت ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے انکار کر دے تو اسے انتہا پسند کہتے ہیں کہتے ہیں بہت زیادہ سخت ہے بہت زیادہ اس میں وہ متشدد ہے ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ قرآن پاک نے فرمائے کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم دین کے معاملے میں نرمی کرو تو یہ تمہارے لیے نرم ہوں گے لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو یہ نرم ہو یا نہ ہو تم دین کے معاملے میں نرمی مت کرنا دین پر مضبوطی سے قائم رہولا وَلَا اور تم نہ سنو کل ہر اس شخص کی بات جو بہت زیادہ قسمیں میں کھانے والا ہے مہین زلیل رسوا ہے یہ ولید بن مغیرہ کا رد ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےدبی کی تو اس کا ایک عیب یہ بیان کیا گیا حلف بہت زیادہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے مہین دوسرا عیب بتایا گیا کہ وہ زلیل ہے رسوا ہے ہم ماس بہت زیادہ تانے دینے والا ہے مشائم بن اور بہت زیادہ یہ ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا چغل خور ہے من نا خیری خیر بھلائی سے روکنے والا ہے بہت روکنے والا ہے معتدن حد سے بڑھنے والا ہے اسیم گناہ ہے اطلن بد زبان ہے بد اخلاق ہے بعد زالی کا اس کے بعد اس کی اصل میں خطا ہے یعنی یہ اپنے باپ کا نہیں ہے ولید بن مغیرہ نے جب یہ آیت سنی تو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا تلوار نکالی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا سب کو میں جانتا ہوں میں ویسا ہی ہوں مگر جو آخری بات کہی ہے بادہ ضالی کا زنین کہ اس کی اصل میں خطا ہے وہ بات بھی یقیناً درست ہوگی تو سچی سچی بات کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں بات تو اسی طرح ہے کہ میں نے غلط کام کیا تھا جس سے تو پیدا ہوا ہے تو قرآن مجید فقان حمید میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک لفظ کہا مجنون تو قرآن مجید فقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے دس عیب بیان کیے اور وہ دس عیب بیان کیے جو اس میں واقعی موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی آپ کے اخلاق حسنا اور آپ پر اللہ کے فضل اور نعمت کو بیان کیا گیا اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی چاہے وہ ادنا سی ہو وہ بے ادبی کرے گا تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بے ادبی کرنا گویا کہ اللہ سے جنگ کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں ان کان ذا مال و بنین یہ باتیں یہ غرور و تکبر اس لیے ہے کہ یہ مال والا اور اولاد والا ہے ادا تلیہ آیات نا جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے کس سے کہانیاں ہیں سن سم الخر ان قریب ہم اس کی خنزیر جیسی ناک پر داغ دیں گے خورتوم سونڈ کو کہتے ہیں اس کی ناک بہت موٹی تھی تو فرمایا خنزیر جیسی سور جیسی اس کی ناک پر ہم انقریب قریب داغ دیں گے کچھ عرصے کے بعد کسی موقع پر اس کی ناک پر تلوار لگ گئی اور اس کی ناک کٹ گئی اس سے اس کا چہرہ اور بدنما اور بھیانک ہو گیا بلو نہ بے شک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا مال دے کر اولاد دے کر نعمتیں دے کر آزمایا باوجود اس کے کہ اللہ کے نا فرمان ہے کما بلو نا اصحا بل جن جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا یہ ایک باغ تھا جو یمن کے علاقے میں تھا اس باغ کا مالک بڑا نیک تھا جب باغ میں پھل تیار ہو جاتے تو یہ لوگوں میں اعلان کرتا کہ غریب فقرہ جمع ہو جائیں پھر یہ غریبوں کو لے کر جاتا اور کہتا جتنے پھل نیچے پڑے ہیں سب اٹھا لو یہ تمہارے ہیں پھر اس کے بعد وہ پھلوں کو اتارنے کے لیے درختوں پر چادرے باندھتا اور کچھ چادریں وہ زمین پر بچھاتا اور کہتا کہ جب ہم پھل توڑیں گے تو جو درختوں پر چادریں بنی ہوئی ہیں اس میں پھل گرے گا وہ ہمارا اور جو نیچے چادروں پہ گرے گا وہ تمہارا اس طرح وہ پھل بھی غریبوں کو دے دیتا پھر جو پھل اس نے چادروں میں جمع کیے ہیں اس میں سے دسواں حصہ یعنی ٹین پرسن وہ پھل مزید غریبوں میں تقسیم کرتا اب اس کا انتقال ہو گیا اس کے تین بیٹے تھے انہوں نے اپس میں کہا کہ ہمارے والد صاحب جس طرح لٹایا کرتے تھے اگر ہم نے لٹانا شروع کیا تو ہمارا تو خاندان بہت بڑا ہے ہم تو تین خاندان ہیں لہذا اب لوگوں کو پتا تو چل گیا ہے کہ باغ میں پھل تیار ہو چکے ہیں اس لیے اگر صبح ہم تاخیر سے گئے تو غریب لوگ جمع ہو جائیں گے ان کو دھکے مار کر نکالیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے کہ باپ تو سخی تھا اور اولاد کنجوس نکلی تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات میں پھل جا کر توڑ لیتے ہیں اور پھل توڑنے کے بعد کچھ پھل ہم رہنے دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے اس دفعہ پھل جو ہے بہت کم آئے دیکھ لو تمہارے سامنے تو انہوں نے کہا کب نکلیں گے تو کہا صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے جب اندھیرا ہو اندھیرے میں ہم نکلیں گے اور صبح صادق کے وقت جب ہلکی ہلکی روشنی ہے اس وقت پہنچ کر سارے پھل توڑ لیں گے اد اق سمو جب انہوں نے کسمیں کھائیں لیاسری منہ مسبینہ صبح سویرے ہم باغ کے پھلوں کو توڑ لیں گے وَلَا اور انہوں نے ان اللہ نہ کہا فلئی ہا تو رب کا آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا انہیں یعنی ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس باغ میں آگ لگا دی وَهُمْ نَائِمُونَ اور یہ اس وقت سو رہے تھے فَأَصْبَحَتْ <كَسْرِين> پس وہ باغ صبح ایسے ہو گیا جیسے اس پر پھلوں کا وجود ہی نہیں ہے سرین کے معنی ایسے باغات جس کے پھل ٹوٹے ہوئے ہیں اب ان کے باغ میں درخت کے صرف تنے تھے جو جلے ہوئے تھے فتح نہ دو مسف صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا اٹھایا اور کہا انکد اللہ ہر اپنی کھیتی اور اپنے باغ کی طرف صبح صبح نکل جاؤ ان کن تم سوری مینا اگر تمہیں اپنے پھلوں کو توڑنا ہے اور کھیتیوں کو کاٹنا ہے وہاں کھیتیاں بھی تھی اور باغات بھی تھے سب کو انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں توڑ لو اور کاٹ لو فن کو پس وہ نکلے اور چلے اپنے باغات اور اپنی کھیتیوں کی طرف وہم خوف یہ آپس میں بہت آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی کو بھی بھنک نہ پہنچے کہ یہ پھل توڑنے جا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے تھے اللہ ید خلن یوم علیہ کم دیکھو آج تم پر کوئی غریب اس باغ میں داخل نہ ہونے پائے خیال کرنا احتیاط کرنا اور کوشش کرنا کہ کوئی غریب اس باغ کے قریب نہ آنے پائے وہ غد ولا ہر اور وہ اپنے ارادے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے وہ سمجھے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ کر لیں گے فلم مار پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جلا ہوا باغ ہے کھیتی کا وجود نہیں پھلوں کا وجود نہیں صرف درخت کے تنے ہیں جو جلے ہوئے ہیں اور لو وہ بولے بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں لیکن جب دیواریں دیکھیں جائے وقوع کو دیکھا تو سمجھ گئی یہ تو ہمارا باغ ہے بل ناشن ماشرو پھر کہنے لگے نہیں بلکہ آج تو ہم محروم رہ گئے سارا باغ اور ساری کھیتیاں جل گئیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حقیقت کا علم نہ تھا انہیں احساس پیدا نہ ہوا کہ یہ باغ کیوں جلا بعض لوگ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد بھی اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں یہ تو آسمانی آفت ہے ہمارے گناہوں کی وجہ نہیں ہے او ستوہم لیکن ان تمام میں جو سب سے تھوڑا بہتر تھا جسے ہلکا سا اللہ کا خوف تھا ان تینوں میں سے جو ایک تھا اس نے کہا الم اق القم لو لا تو یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ مجھے صحیح نہیں لگتا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ توبہ کرو ایسی سوچ نہ سوچو الم اقلکم کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا لولا تصب بے تم اللہ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے اور ایسی فضول سوچ پر اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے لیکن تم نے مجھے بھی زبردستی کہا اور تم دو تھے میں اکیلا تھا میں تمہاری باتوں میں آ گیا کالو وہ بولے سبحان ربنا ہمارا رب پاک ہے پاکی ہے ہمارے رب کے لیے انا کنا ولیمینا بے شک ہم ضرور ظالم تھے گناگار تھے اقبال باد الا بادیت مونا پھر ایک دوسرے کی طرف یہ متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہہ رہے تو نے مجھے سمجھایا نہیں وہ دوسرا کہنے لگا تو مجھے کہہ دیتا کہ یہ کام غلط ہے ارے دیکھو ہمارے والد جب اس طرح دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے تو کیسی برکتیں تھیں اس کنجوسی کی نہوص دیکھو کالو یا وی وہ بولے ہائے ہماری بربادی انگین بے شک ہم سرکشی کرنے والے حد سے بڑھنے والے تھے پھر انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور کہا آسا رب ہو سکتا ہے ہمارا رب ہم پر کرم کر دے ایوب دلا نا خیرم منہا کہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے ان بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے رجوع کرنے والے ہیں مفسرین فرماتے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالی نے اس باغ میں وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ پہلے سے زیادہ برکتیں عطا فرمائیں اور پھر وہ اپنے والد سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں وہ دیا کرتے تھے کدا لکل اسی طرح عذاب ہے جب اللہ تعالیٰ غریب فرماتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے والا آزاد الآتی اکبر یہ تو دنیا کی تکالیف کا ذکر ہے اور ضرور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے لو کانو یا کاش کے وہ جانتے ہوتے